إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا انفسنا ومن سيئات عمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي فرقكم من نفس واحدة وصرت منها ا زوجها وبصت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واسراركم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا مستقيما يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَأْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُوكِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَادَ فَوْزًا عَظِيمًا أما عباد فإن خير الهديك لتاب الله وخير الهديها لرحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وبساطها وكل مهدثة بدا وكل بدعة مضلالة وكل ما رزقنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين وقال هرجبا ربي جل هذا فردا امين موترم سامعين بزرگان الدين نوجوانان من اپنے قدر و کرم سے دنیا کے اندر کائنات نے اپنی چیزیں بنائی ہر ایک کے دراز اور دراز... درجات دراز... اللہ نے مقرر کی دنیا کی ہر چیز جی ایک درجے کی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اے انسانوں کو پیدا کیا کہ انسانوں کے مختلف مراسب رکھے اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بنایا فرشتوں کے بھی مراسب ہیں اللہ رب العالمین نے زمین بنائی تو دنیا میں زمین مراتی ہے ہر جگہ ہر مقام یکسانی ہے اللہ حرک العالمی نے پوری کائناتی سب سے بابرکت مقرر والی جگہ جو بنائی وہ مکہ مکرمہ ہے مکہ مکرمہ کی آبادی کیسے ہوئی تعمیر کیسے ہوئی اور یہ آباد کیسے ہوا اسی کے متعلق اللہ رب ابولازمی نے فرمایا ربی جگہ ابراہیم علحصراج خان جو خلیل اللہ کے انہوں نے دوامہ تھے جس کا واقعہ قرآن پاک بہت ہی بخاری کی روایت میں یہ ہے کی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم خبر اللہ علیہ خان کو بڑی دعا کے بعد حضرت حاضرہ ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا خران کے اندر مختلف مقامات پر حضرت اسماعیل الحم کا تشکرہ ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ خان کو حکم دیا کہ آپ اب آپ, آپ, آپ, آپ اپنے بیٹے اسماعیل ابھی شیرفا سے دودھ پینے والے بچے دیکھیے درگم سنگھ اور ان کی ماں دونوں کو آپ بکے میلے جا کر کے واپس آئے اور آباد کریں اور وہاں چھوڑ کر کے آپ کو واپس آ یہ بڑی سخت آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم خلی اللہ کے خوبی کو احترم پار کر بیان کیا وہ ابراہیم وفا اللہ نے ابراہیم کو ہمیشہ وفادار پایا جس چیز کا حکم جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا بھی عمل کرنے سے انکار نہیں کیے وہی کلین اور فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم اپنے نبی کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا لیکن ہر تو ہم نے کہا ابراہیم کرما ہمیں, جا ہمیں تو یہ دنیا کی امامت اور پیشوائی اچھا کر دیا اللہ رب العادی ابراہیم خالی اللہ کو حکم دیا ذرا دھو سوچو بڑھاتے تک جمع شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاتے تک دو عما بھائی اللہ تعالیٰ ایک اولادی عظیم فرمان بُڑھا پہ بھی آپ کی عمر میں اللہ نے ایک بے قاعدہ کیا اور وہی آنکھوں کا نور دل کا سرور ساری چیزیں ہوں اور وہی بھی چند مہینوں کا ہو شیر اور بچہ اللہ حکم دے کی بے بچے اور اس کی ماں کو لے جا کر کے کے اندر آگان کر دیں یہ بڑی سخت آدمائش تھی لیکن رب الدمی نے جب حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خانک نہیں کیا یہی بڑا کمام ہے آج ہمارے اندر بدعملی کا اور شریعت سے سوری کا سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول جو حکم دیتے ہیں ہم اس میں سوچتے ہیں اس کے کریں میں جو کتنا نقصان اور چھوڑ دیں گے تو کتنا فائدہ ہم اپنے سے فیصلہ کرتے ہیں اسی لیے نہ دین کے گے نہ دنیا کے رہ گئے لائی راہ کہیں کا نہیں رہتے اور کامیابی اصل بھی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر انسان کو یہ کام یقین ہو کہ میری کامیابی میری فرا میرا فائدہ اسی میں ہے کہ اللہ اس کے رسول جو کہیں اس کو قبول کر لو یہی اصل میں ہمیں اور ان میں فرض ہے لیکن افسوس کما دی ہم نے جو اصلاح سے میرا لفائی پھر سے مارا ہماری و رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنی میں سوچتے ہیں ہم حساب لگاتے ہیں ہمارا نقصان ہے یا فائدہ نقصان ہے جو چھوڑ دیں گے فائدہ ہے تو عمل کریں گے یہ نقص پرستی ہوئی اللہ رب العالمین کی عبادت تو نہیں ہوئی ابراہیم خلی اللہ فورن اللہ گئے ایک تھوڑا سا پانی ایک مچک پانی اور تھوڑا سا جو ابراہیم علیہ السلام حضر اتوار اور کا جو کنواں ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو بخار دیا اور ایک خیرا کھجور تھوڑا سا کھانا اور ایک مشرق پانی رکھ دیا رکھ دینے کے بعد کچھ تو چار دن رہنا بھی نصیب نہیں ہوا آسمائش پر آسمائش دیکھے بچے میں جیسے آباد کی ہے اللہ کو حکومت ابراہیم تم یہاں سے ان دونوں کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ سردا برابر خیرنے کا چلو کچھ انتظام کر دے دو چار مہینے رہے دے. اس کے بعد جائے نہیں کوئی موقع اللہ رب العالمی نے دیا اللہ نے رکن دیا واپس چلے جائیں بیوی بچوں کی محبت دل ہوئی اور کی کچھ دور ہے حضرت حاضر سمجھتی شاید کدائے حاضر چاہیے کسی کام سے جاتے ہیں آگے پلٹ کر کے آئیں گے لیکن وہ چلے ہی کیا نہیں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے نہیں حاجر آپ ایسا تو نہیں ہے چھا بچا کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں دوڑی پیچھے چھپکنا رکھنا ہمارے سردان ہمارے سو آپ اس کے ہمارے ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے کوئی لے ہوئی ہیں اور اپنے شوہر کے خوشی کپڑا اور ہمارے سردار آپ اس کے ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کوئی جواب نہ ملا تو نئے آگے جا کر کے راستہ روک کے کھڑی ہو گئی اب پیچھے سے کپڑا پکڑ کے کھینچنے کے بجائے سامنے کھڑی ہو گئی آپ بتائیے جی, کس کے حوالے ہاجنا میں اپنی بھرتی سے نہیں جا رہا ہوں بلکہ رب نے ہم کو حکم دیا کہاں چھوڑ کر کے ہم دوبارہ شام واپس چلے جائیں بل بچوں کی محبت کون انسان ہے جو ایسی جگہ جہاں نہ پانی نہ کھانا نہ کھائے کا انتظار نہ کوئی انسان سوائے مکے کے پہاڑیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں، نہ آسمان نظر آ ہے جو ایسی قربانی ہے لیکن قربان جائیے جب حضرت حاجرہ نے کہا اے رام کس کے حوالے کہا، رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس وقت اس توقل اللہ رکھنے والی خاتون میری ماں نے کہا ابراہیم جا ادل رب سونا اگر رب کا حکم ہے اور آپ رب کے حکم سے ہم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں آپ جائیں یقین رکھے کہ مجھے اور میرے بیٹے کو ہمارا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ جمع دیا اور واپس چلی آئی بچے کی پاس ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے پرس کر کے ہیں تو معلوم کر کے اور بیڈی کی نظر پر نظر پڑتی ہے پٹتے آگے چلے گئے سمجھائیں ہر باپ سمجھتا ہے کہ اس سے بچے بھی کیسے آگے بچے جب ایک پہاڑ کا آڑ پڑ گیا کہا جا میری نظر آئے اور تو بے کا استعمال کی نظر آئے جب ایسے آڑ میں آ گئے اللہ کی بڑی اہم دوا ماگی اما بیوی بی اور بچے اکیلے ہیں کوئی وہاں ان سو چیز کا کوئی تصور کھانے کا پینے کا زندگی کے لیے جو نوازنا ہے کوئی نہیں سوائے اوپر رب العالمین کی اور اوپر رب الب الگ بھروسہ کیے ہوئے اگر رب نے حکم دیا رب کے حکم سے ہمارے شوہر نے ہم کو ہمارے بیٹے سے یہاں آباد کیا ہے تو ہمیں یقین ہے یہ علاقہ یہ شہر اور ہمارا یہ بچہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور ایک بڑی امت کا زندہ دار بنے گا ہمارا رب کبھی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا یہ سوچ رکھے اور یاد رکھیں یہی وہ بھامی رہتے جس کے مطابق رب نے بیان فرمایا نا وہی وقت بہو حسو جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر توقع کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے فراہ کائنات میں کسی اور کا محتاط نہیں بناتا ہی بنے اور جو دعا ماضی بڑی اہم دعا تیرا اسکنوں ہوا ہم نے اپنی ایک بیٹھے اسماعیل اور بیوی اپنی ایک دربیت کو آپ کے حکم سے میں نے یہاں بتا دیا اور بسایا کہا وہاں تین غیر سرکاری ایسے واقعی میں ایسے پہاڑوں کے بیچ میں جہاں رسولہ کوئی کھیتی باڑی اور کوئی فصل کے تیار ہونے کا چانس ہے نہ کوئی باقاعت ہے نہ یہاں کوئی فلدہ برف رہے نہ کھیتی باڑی کے لائے زمین ہے نہ کھانا ہے نہ پانی تیرے حکم سے ہم نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا یہ تو ہمارے نمبر دو ہمارا بڑی محر رنگ تھی ہم نے اپنی اولاد اپنے بیٹے اپنی بیوی کو بسایا کہ یہ تیرے گرمک والے گھر کے پڑوس اس کھانے کا بات کی شکل میں نہیں تھا کہا آدم ریش شراب کو اسنان دی یا فرشتوں نے کھانے کا باب کی ترتی جی. لیکن طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا یہ معلوم تھا کہ یہاں کھانے کا بات تھا لیکن بظاہر کوئی وجود نہیں تھا میں چند قدموں کے فاصلے پر ہم نے آواز دیا ہے کیوں بھائی کسی نے مشکل تاکہ میری یہاں بسنے والی نسل نہیں تک یہ نماز کی پابندی یہ نماز آج ہمارے رجیب تب سے آخر کی نماز ہے لیکن وہاں اولاد کو ہسا رہی تھی ہارے بابا کے پڑوس میں اور مقصد کیا ہے لیم سرا تاکہ کبھی نماز سے دور نہ رہے نماز کی پابندی کر اللہ مشرا سے وہ بھی تر دیتی کہ سب سے بڑی دعا ایک بات جو اپنے لیے ایک بات جو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ سکتا ہے سب سے بڑی ہم سچیز کی دعا مانتے ہیں لیکن کبھی اس کی دعا نہیں مانتے مقیم مشرا اللہ نے نماز کا پابند بنانا وہ مین در اللہ میری اولاد اور بچوں کو بھی ہمیشہ نماز رکھنا ہمیشہ کتنے لوگ ہیں جو فکر کرتے ہوں پتا چلتے ہیں سب سے بڑی دعا انسان اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلی دعا جو انسان اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے اور مانگنا چاہیے وہ اکامت شراب کی ہے حلی مقیم اے اللہ مجھے اور میری اس کو نماز کی پابندی کرنے والا بنایا اور یہی حضرت اسماعی جن کے لیے ایک صلی اللہ دعا, دعا مان رہے ہیں اللہ نے جب سور مریم کے اندر تمام انبیاء کا تصرا کیا وَت وَت تمام امبیا کا تصرا کیا تو سب کی خوبیاں بیان کی اور ابران اسماعیل کا تسکرا وسمایل امرو لہو سلا وانا ادھر مرو بھی کیا <يَا> ابراہیم خبر نے مادی کی. اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پاسم بنانا اس طرح سے پابندی کی اولاد نے کہ اللہ نے سب سے بڑی خوبی ان کے بیٹے اس ماں بیان کیا جا ہے ایک لہو کانا ساد واضح کا پکا تھا رسول رسول تھا وقان يَأْمُرُ <بِالصَّلَحٍ> ہمیشہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کیا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی نماز کی تاکیب کرنے والا منائے اور کیا تو ہماری حج الح سے تحریر ارے اللہ میں اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں ابھی تو بظاہر صرف ایک ایک چھوٹا سدے کا دودھ پینے والا اور ایک اس کی ماں میری بیوی ہے اللہ اپنی کا تب دینا سے, سے تحریر اللہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اس شہر کی اور یہاں میری اولاد کے بتنے والوں کی محبت پیدا کر دینا دنیا کے بے شمار لوگوں میں ایرانی سوانی افغانی پاکستانی ہندوستانی عرو عجب دنیا میں اس نبی پر جہاں بھی سارا باد ہو ہر جگہ کے لوگوں نے اللہ میرے بچوں کی اور اس شہر کی محبت پیدا کر محبت کا پیدا یہ ہوا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے قبول کیا وہ جان مل گئی رمسالا ہم نے ایسا بنا دیا مکے کو کہ دنیا کا ہر انسان اگر وہ پاتا ہے کسی شہر کے لیے بے قرار ہے اور جو ایک مہتبا گیا واپسی میں پوچھو آپ اچانے جگہ کیا چاہتے ہو بس اللہ پھر دوبارہ میں اپنے گھر کا جگہ ایسا میرے جا علیہ اور ورک میں اے اللہ میری اولاد کو میری اولاد کو اللہ میں نے ایک ہی بتایا تاکہ تیرے گھر کو آباد کرے نماز پڑھے یہاں کوئی چیز پیدا تو نہیں ہوگی نہ کسی نقل باغات کہنے دیتی ہے لیکن اللہ مکے میں رہنے والی میری نسل کو کبھی گھٹا نہیں رکھنا اور کبھی بھی دنیا میں کوئی بھی رشک پیدا ہو اللہ دنیا کو محروم کرنا لیکن دنیا میں کسی بھی قسم کے پیدا ہونے والے رشک ہر اناج کرنا صرف میرے مکے میں بسنے والی آباد کو محروم نتیجہ یہ نکلا رہا مکے میں کچھ نہیں پیدا ہوتا لیکن جو دنیا میں نہیں ملتا وہ مکے کی مارکیٹ پہ بھی جائے پڑتا ہے یا ابراہیم خلیل دہ کی دعا اس طرح سے الحر الابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوا اور آگے چل کر کے یہ مکہ آباد ہونا شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے الحمد اتنا آباد ہو گیا کہ اب زمین تبد ہو گئی اب پہاڑوں کو توڑ توڑ کر کے آبادی بچائی جاتی ہے اس طرح سے مکہ آباد ہوا اور سب کچھ اب آباد ہو گیا تو ابراہیم خیر اللہ نے دو آمادی کھانے کی پینے کی نماز کی سب آخر دعا اللہ اس میری اولاد سے جہاں میں نے آباد کیا ہے تیرے حکم سے اللہ ہمیشہ اس شہر کو امن و امان بنا دینا گا ایسا اللہ رب ال نے اب دعا خبول کیا اور ایسے شہر بنایا کہ اللہ رب اللہ عالمی وہ بے آبان کا ہندو دیہات اور ہا دل بر ٹی اگی ہم اس عام شہر کی اس طرح اللہ تعالیٰ کے احترام کا جذبہ الحمد للہ رقم نے جب ابراہیم علیہ بڑے اسماعیل بڑے اللہ رب اللہ نے یہ خوشن کی بھی حل کے ابراہیم کے की اور ان کی اولاد کے نسل میں رکھی حکم کی آب و فرمایا اندر مل سن بھائی مکان بڑا کی تعمیر میں جو اللہ لا کے حکم سے ابراہیم علیہ کام استعمال کیا تھا آج بھی ان کے قدموں کے نشاندانہ مقام اور پتھر موجود تھے مکان من. بڑا منی ستا اللہ رینتے اے دنیا کے لوگوں میں بھی والوں کی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام دعا, دعا اللہ لوگوں کے دلوں میں یہاں کے لکھنے والے اور اس شہر کی محبت کو بیرخ کر دینا اسی لیے ساری دنیا بدامنی کا شکار تھی لیکن مکے کے لوگ یمن اور شان سردی اور گرمی کے موسم میں جب جاتے تھے ایسی حالت کرنے کے لیے کوئی انسان اس کو شیرتا نہیں تھا رکھ رہا بھائی اللہ جوڑی وہاں من ملو یہ امو مان تھا رہے سراج مکے میں تھے چالیس سال کے, کے بعد اللہ نے نبی بنایا نبوت کے بعد ہی تیرہ سال تک نبی رہے پر مکے میں تھے لیکن مکے والوں نے جب ہجرت کے لیے مجبور کیا اس سے اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو پوری دنیا میں مکے سے زیادہ محبوب مکہ اور جگہ ہمارے نزدیک نہیں ہے ارے اور جب نبی رہے کام ہاں ہاں روتے ہی لے مکے کو چھوڑا میں آ تو کا ہمیں ہم مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اللہ مکہ جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا اس سے تو محروم ہو گیا میں میں آ رہا ہوں اللہم اللہ اللہ المدینہ اللہ جتنی محبت تم میرے دل میں مکے <نبی نے> کی رکھی تھی اللہ مدینے کی بھی کے اس سے بھی جانا مدینے کی محبت میرے دلوا یہ <اللہ حرق دلوم> نبی علیہ السلام کی دعا قبول کیا ہمارے لیے مکہ بھی مکرنا موسم رہ گیا اور مدینہ بھی ہمارے لیے موسم اور حرم رہ گیا آپ نے دعا مانگی اے اللہ میرے نبی میرے والد ابراہیم نے جیسے مکے کو حرم کرا دینے کی دعا مانگی تھی میں تو ہم اللہ مدینے کو بھی کنویں سے ہی حرم بنا دے اسی لیے اب کیا تک کے لیے ابراہیم بڑے ہر کے زمانے سے اللہ کے رسول کی ایک حرم تھا لیکن آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دو حرم شریف ہیں حرم ہردہ اور حرم مدینہ کہا جاتا ہے اب کیا تک کے لیے دو حرم ایک ابراہیم خلیل کی دعا کی برکت اور دوسرے آپ نے سلم کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے یہ دو خوش نصیب ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں تھا کسی مت محمدی کو نصیب ہو آئے اللہ نے اس کی قدر کرنے کے دو فیصد مربائے میرے بھائیوں یہاں سے کوئی چیزیں معلوم ہو گئی کہ انسان کے دل میں کسری طور پر اپنے وطن کی اپنے وطن کی محبت ہونی چاہیے ابراہیم نند کرند نے اس سے محبت کی دعا کی مکے مکرم نو رہے شاشن اپنے شہر مکہ سے محبت اور جب بچے کر کر ندی آئے تو دعا کر دیں گے ہم مکے کی کلا ندی میں کسی بھی محبت ہمارے دلوں میں پیغ کر دے اسی لیے بات واضح ہو گئی کہ انسان کو اپنے وطن سے بہرحال ایک فکری طور پر محبت ہوتی ہے اور ایک کوئی ایر شرعی چیز نہیں ہے اور نبی رہا سانس نے تو ہماری وطن کی محبت کی ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہمارا جو وطن ہو اس کے بھی خیر خیوا رہیں اور پھر اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جہاں ہم آگے آباد ہوتے ہیں جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں کی ہی بھی محبت اور اور وہاں کبھی خیر پاہ ہو ہم اپنے اے اے رہنے کی جگہ کے ترقی فراہ کامیابی کے بالے میں ہمیں تصور رکھیں اور اس کے کامیابی اور اس کی کہتری سوچیں ہم کبھی اپنے وطر یا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کو مقصان پہنچانے کا تصور نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ایک بات عمل کرنے کے بھی غدی بنائے آنکھیں بھی, بھی ملحب ملحب ملحب ملحب اہمتی ہے وہ یہ اللہ خیر دے ہمارے خاکم حکومت شارخا اور خصوصاً خاکم شارخا شیخ قاسم حضرت اللہ کو انہوں نے آج سالوں سے ایک نظام بنا رکھا ہے تعلیم کو عام کرنے کے لیے تعلیم کو عام کرنے کے لیے کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے لوگوں کے اخلاق ادار کی اصلاح کے لیے ہمیشہ سال میں ایک مرتبہ آٹھ دس پورے بھرتے بھر کے اس سے بگاڑا کتابوں کا مارد بناتے اور ساری دنیا سے اسلامی کتابیں آتی ہیں ہم اللہ اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہاتھیں نشار کا حکومت کو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے نئے سمر کو قبول کروائے اور ہمارے اولاد کا فریضہ بنتا ہے کہ کتابوں کتاب کتابیں خریدیں پڑھیں ان کا مطالعہ کریں خود بھی پڑھیں اور اولاد کو بھی پڑھائیں اچھی کتابیں خریدیں جو عکیبے کی اخلاق کی کردار کی معاشرے کی اصلاح کی ہوتی ہے ان کو خریدیں ان کو پڑھیں ان کا مظاہرہ کریں ان کو گھر میں رکھیں اور نمبر دو خاص طور سے اپنی اولاد کو کیا ہاتھوں میں باز آج ہمارے اور آج کے بچے ہم سے پیسہ لیے موبائل لے کر کے طرح طرح کی چیزوں میں اسکول ہیں آپ کوشش کریں اچھی کتابیں خرید کر کے اپنی اولاد کو پکڑے خود پڑھے اولاد کو بھی پڑھائیں آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو دیکھ کر کے آپ کی اولاد بھی ان کتابوں کا مطالعہ کرے گی اس سے اخراط اور کیا ہوگی آپ کتابیں پڑھیں مطالعہ کرے لائبریری بنائے اور اس کے لیے اپنا وقت لگائیں اور اتنا آپ پڑھیں کہ آپ کی عادت بن جائے اور آنے والی نسل آپ کی اور میرے بھائیوں کتاب پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے جو اچھی باتیں سنتا ہے اور پڑھتا ہے اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام ساتھیوں کو کتاب کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے کی توقع فرمائے اور حکومت شاہجہ تو اللہ تعالیٰ سدائے شیر سے ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کے دھادہ نزید تین خدمت کرنے کا موقع ادا کرے اے خانہ ندی ہمیں کوئی بیمار ہو شاید لے کر جو مریض ہے ان کی پریشانی ادا کرا جو بولے ان کے ہدایت نصیب فرما اور اب خدا فوجی جو حق کے لیے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فضر مبین نصیب فرما دشمنوں کو شکر نصیب فرما اللہ حق کو غابر کر دے کو بھا دے ہر قلامی دنیا میں جہاں بھی میدان میں جو شہید ہو رہے ان کو شہادت کا سے فرمان دنیا میں مسلمان ہیں، وہ محمد کا بہارہ بنا دے ان کے انتخان ان کے اختلاف ان کی آپسی لڑائی کو ختم کر کے ان کے مدیل کو متفق کر دے جہاں مسلمان اکلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت عزمت عبت کے حفاظت فرمان جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ قمال كفا السما حم برمين واللق من وال ممسين والمان إظم الله ررحبق الله ان الله علىعم عد و خان وليثيل القما نا عن صشاء مونق والبّ يذرله عن ق تذكرون بذق الله للقغم وض ذ ق ونا لق الله تلى ح